وَلَوْ أَنَّهُمْ نَصَحُوا لَأَعْنَثُوا وَهُمْ جَارٍ فَتَطَهَّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَسُولُهُ لَبَغَدَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ صدق الله الذي لا إله إلا هو ومنه النعم يتغون يصليون على النبي جاء يوحنا النبي صلى الله عليه وسلم تسليما الله على النبي من جدي الله عليه و سلام يا خاتم قرآن کریم کی رعایت میں ترجمہ ہے ولکن نہیں ونکو جاؤ گا اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم پر بیٹھے جاگو کا تو اے محبوب وہ تمہارے پاس آئے سب تب اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے وقت خرا لہنور رسول اور اللہ کا رسول ان کے لیے معافی چاہے لبا جب الحا ہے تب تو البتہ وہ اللہ مبارک و تعالی کو پائیں گے مہربان اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ جب لوگ گناہ کر بیٹھیں اور جرم کا انتخاب وہ کر لیں ان سے خطائیں سرزد ہو جائیں تو وہ نا امید نہ ہوں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 سرکاریں تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جاتے گرامی وہ ہے کہ جن کے بارگاہ میں اور جن کے آسانے پر اللہ تبارک مطالعہ حاضری کا حکم دے رہا ہے اور رکایت یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک مطالعہ کی بارگاہ میں اللہ کا نبی جب سفارش کریں اور اللہ کا نبی جب اللہ کی بارگاہ میں کسی حق میں کوئی سفارش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی بڑی مہربانی فرما دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کام اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے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 رحیم ہے اور کریم ہے لیکن اس کا یہ کرم اور اس کی یہ مہربانی حاصل کرنے کے لیے اس کے محبوب بندوں کی دعائیں اس کے محبوب بندوں کی سفارشیں بڑی مصیبت ثابت ہوتی ہے اور دیکھیے کہ کتنے واضح انداز سے ایک اور مقام پر اللہ زبارک بطالہ نے اس حقیقت کو اس طرح سے بیان کر لیں جاٮٔب اللہ وقت وسیلہ کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو وقت تک ہوگل وسیلا اور اللہ کی طرف وسیلا تلاش کرو اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں وسیلا ڈھونڈو اب آپ دیکھیے کہ یہاں کتنی صفائی کے ساتھ اور کتنی جو ہے وہ صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ صرف امال ہی پر کوئی تکیہ نہ کرے کوئی امال ہی کو بس کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھ بیٹھے اب جو ایمان لائے ہیں ظاہر ہے کہ وہ امال تو کرتے ہی نیگیا وہ کرتے ہیں نماز وہ پڑھتے ہیں روزہ وہ رکھتے ہیں حج بھی وہ کرتے ہیں ساری طاعتیں وہ کر لیتے ہیں اس میں سب کچھ آ گیا کہ اللہ سے ڈرو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی ساری بندگی کرتا ہے وہی ساری طاقت کرتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا اور اس کے بعد پر جا رہا وقت کو بھی الوسیلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کہاں کریم میں سور مریم میں ایک ساتھ ہوا حضرت مریم علیہ السلام حضرت ایتا علیہ السلام کی والد محترمہ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 تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں میں تمہارے رب کا قاصر ہوں رسول ربی کا لہا بالکل غلام ذکیہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں اور کس لیے آیا ہوں لہا بالا غلام ذکیہ تاکہ میں تمہیں روم سکھا بیٹا یہ کون کہہ رہا ہے حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں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 یہ کہ یہاں پر جو ہے مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جو ہے وہ شرک جو ہے وہ ہوا ہے قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ شرک پایا جا رہا ہے حضرت جبرائیل جبرہیل شرک کر رہے ہیں کہہ رہے کہ میں بیٹا دے رہا ہوں تو آپ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ ان کے گرے بان میں کم مارے مارے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 حضرت جبریل علیہ السلام نے دم ہی کیا تھا پھونکی ماری تھی پھونکا تھا ان کے گربان کی طرف سے اور اسی سفیر حضرت عید علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں پتہ یہ چلا کہ حضرت اضا علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے دم کے وسیلے سے دنیا میں جو ہے وہ متلد ہوئے ہیں یہ ہے شان اللہ کے نیک بندوں کی کہ ان کی دم میں اور ان کی بھوک میں بڑا بڑی, بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے بڑی برکت ہوا کرتی ہے اور بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے اور آئیے آپ کہ حضرت علیہ السلام بارہا میں یہ واقعات خرچ کر چکا ہوں کہ حضرت یاقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے اور حضرت یودو علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ذریعے قمیض بھیجی تھی اور کہا تھا کہ ہاتھ آپ آلتو ابھی اس حو کی قمیصا پالو اعلی بڑ ہی ابیاتی بصیر علم بشیر بصیرہ بھائیوں میری یہ قمیص لے جاؤ اور یہ قمیض میرے والد حضرت یاقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا فلمان جال بشیروں جب وہ بشیر وہ بشارت دینے والا حضرت یوزو علیہ السلام کے بھائی اس ہدا اس قمیض کو جب لے کر پہنچے تو سب سے پہلے حضرت ہدا نے اپنے والد کے چہرے پر حضرت یوز علیہ السلام کی یہ قمیض ڈالی اور ڈالتے ہی فردہ بسیرہ ان کی بینائی بحال ہو گئی تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے گزیدہ پیغمبر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 تو پتا یہ چہرہ کہ نبی اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے اس کے جسم سے اور اس کی جو بھی چیز ہوتی ہے جس چیز کی نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے اس نسبت سے اور ان کے جسم سے لگے ہوئے کپڑوں میں بھی وہ تاثیر اور اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے بھی شفائے مل جاتی ہے اس سے بھی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں یہ ہے وسیعلتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کے وسیلے سے ان کے والد حضرت یاسو علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بحال ہو گئی ہے تو یہ ہے اور کتنے مقامات کا اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نیک بنتے کیسے محبوب ہوتے ہیں اور ان کی برکتوں سے کیسے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں حضرت فضر علیہ السلام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 مکانا بونو خالح اللہ تبار تعالیٰ نے یہ چاہت کہ ان بچوں کا جو مال ہے ان کے والد کا جو ترکہ ہے جو بہت کٹھی تعداد میں مال تھا وہ لوگ رس نہ کر جائیں ان کے خزانے کو لوگ جو ہے اپنے پاس نہ رکھ لیں اس پر دیوار چلوا دی گئی اور اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام سے جو یہ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے یہ میں نے اس لیے کیا کہ وہ لوگ اشد ہوا جو تمہارے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ نوجوانی کو جب پہنچ جائیں تو پھر ان کے بارش کا مال ان کو ملے اس طرح سے اس لیے میں نے جو ہے یہ کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صدر علیہ السلام یہ نبی بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور حضرت صدر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ قول ہے کہ وہ بھی نبی تھے بہرحال ایک فول یہ بھی ہے باقی اقوام میں یہ بھی ہے کہ وہ ولی کامل ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ یتیم بچے ان کے والد والے تھے ان کے والد جو ہے بڑے نیک آدمی تھے ان, ان کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موطا خضر علیہ السلام کو بھیج کر ان کے مال کی حفاظت کرائی تو پتہ یہ چلا کہ نیک بندوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خصوصی فضل اور کام حاصل ہو جاتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور ایک جو بات خود اہم آپ کو بتلاؤں کہ حضرت موزا علیہ السلام آپ کی قوم بنی اسرائیل ہے تو ان کے پاس حضرت موسا علیہ السلام کے تبدیل موجود تھے گا ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسا علیہ السلام کے نالائن اسی طرح سے ان کے دیگر جگہ تبدیل یہ محفوظ تھے اور یہ اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی انبیاء ثابتین کے تبرکات اس میں رکھے ہوئے تھے ان کی استعمال شدار چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی تو اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور جب بھی ان کو جت, آ, کوئی جنگ کرنا پڑی ہے کوئی جہاد کرنا پڑا ہے یا کوئی اور سخت قسم کا معاملہ پیش آ گیا ہے تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر یہ دعائیں کرتے تھے اور اللہ و بالا ان تبرکات کی برکت سے ان کے وسیلے سے ان کی دعاؤں کو قبول کرنا تھا ان کو ہر ماہ پر کامیابی حاصل ہوتی تھی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف سے پہلے آئی معاملات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ساتھ ہوا وکانوں میں قبل کا فروغ کہ یہ لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نبت کا اعلان فرما دیا اور ان لوگوں نے حضور کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا حضور پر امام نہ لائے ان کا حال تو یہ تھا کہ تشریف آمدنی سے پہلے سرکار دوارا صلی اللہ آ رہے مسلمت کے وسیلے سے فتح, فتح و نصرت غلط کرتے تھے ان کو فتح و نصرت حاصل ہوتی تھی اور یہ ہر محاذ پر کامیاب ہوتے تھے لیکن جب تشریف لے آئے فران جب یہی نبی محترم جن کے سچے اور وسیلے سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے جب تشریف لے آئے تو جن کو یہ جانتے تھے پہچانتے تھے ایمان نہیں لائے ان, ان،, ان, کے،, ان،, ان کے ساتھ قبر کیا تو اللہ کی رانت ہو ان منکروں پر اللہ کی رانت ہو ان قبر کرنے والوں پر حادث میں آپ دیکھیے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علم کے حوالے سے یہ حدیم مدینہ طیبہ میں پردہ فرمائے طرح طرح کی باتیں کرتے صاحب ہیں، ہیں مردوں سے مرے ہوئے یہ مانگنا اور ان کا وسیلہ تلاش کرنا یہ شرک یعنی شرک کی ایسی مشیر کھولے بیٹھے ہیں جب چاہا جس کو چاہا مشرک بنا دیا اتنا عام کر دیا ہے شرک بات بات پر صرف بات بات پر صرف تو لگائیں حضرات پر حضرت سیدہ رضی اللہ کے پاس مدینہ کے لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دیکھ, آپ کہ کیسی کا ہم شکار ہو گئے ہیں کیسی قسم کی قحط سالے ہم پر مسلط ہو گئی ہے حضرت آئسہ ستریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کرنا کہ اب میں کیا کروں میں کیا کر سکتی ہوں آپ دیکھیے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 اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اتھر سے تھوڑا حصہ اس وقت ان کے نہیں ہوا تھا <تصفح> <تصفح> تھوڑا کا حصہ کھول دو تاکہ سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رو گئے اور آسمان کے درمیان کوئی چھت حائل نہ رہے <تصفح> یہ جی حضرات گئے مزار اثر کے اوپر سے گنبد کے اوپر سے وہ حصہ تھوڑا سا کھولا آسمان اور بزدور کے روزے اثر کے درمیان اب کوئی چیز آئی نہیں تھی حدیث یہ الفاظ ہے سمترو فور جو ہے جناب بارش. اب شروع ہو گیا بارش شروع ہو گئی بارش آئی اور اس قدر بارش ہوئی اور اس قدر جو ہے جناب نلا ہوگا اور اس طرح سے جو اگائی کہ جانور جو کمزور ہو چکے تھے وہ خربا ہو گئے اور یہاں تک کہ ان پر چربی چل گئی اور جناب پیس سالی جو تھی وہ دور ہو گئی یہ شریف کے الفاظ پتہ ہی کہ دیکھیے کہ یہاں سرکار دالم حضرت سیدہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور کے نجار اتھر سے تھوڑی سی،, سی،, سی حصہ خالی کر دو تو اللہ تبارک بارا کا خصوصی اور پھر آپ دیکھیے یہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانی حضرت فرمتی شریف کی حدیث یعنی میں تیسرے مرتبہ کی یہ کتاب ہے شریف اس میں یہ روایت موجود ہے اس مشکیزے کے منہ سے پانی پیا اور وہاں پر مشکیزہ لگا دیا روایت میں آتا ہے فقامت الی فقامت الی فقامت الی کہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی اور مشقے کے منہ سے جہاں اپنا منہ مبارک لگا کر پانی پیا تھا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حصے کو مشتی کے جو چمڑے کا تھا اس حصے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا حضرت ملا علی اشارے ہیں انہوں نے حدیث کے تحت لکھا یعنی اس مسجد کے بو کو جہاں سے حضور کا کہانی مبارک لگا تھا کاٹ کر اپنے گھر میں رکھا اور کس لیے رکھا حضرت کبشاری کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا فرماتی ہیں میں نے اس حصے کو اپنے گھر میں اس لیے رکھا کہ میں اس سے جو ہے شفا حاصل کروں اور یہی نہیں بخاری مسلم کی اب میں آپ کو سناتے ہیں حضرت سیدا میں سے ان کے, ہے ان کے پاس سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جببہ تھا جو انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا پہلے یہ جب حضرت آئٹہ کے پاس تھا قبر کہ جب حضرت ایسا مفاد میں گئی تو حضرت اپنا فرماتی تحا. اس کو میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یل رسوا یہ وہ جب مبارک تھا ala جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلا کرتے تھے حضرت اس عزمہ فرماتی ہے کہ اس ڈبے کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور ہم اس کو دھو دھو کر اپنے بیماروں کو پھیلاتے تھے نش تشی بہا ہم اس ڈبے کے پانی سے برکت حاصل کیا کرتے تھے شفا پایا کرتے تھے بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہاں ہے وہ جو بخاری و مسلم کی رکھ رنگ لگاتے ہیں کیوں نہیں لوگوں کو بتلاتے کیوں نہیں بتلاتے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ شان ہے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 سرائ ابلاغ پر آ کر کونے کچونے میں بیٹھ کر اپنی بکواسات اور اپنی حکومت کر چلے جاتے ہیں لوگوں کو لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں آئے میدان میں آئے ہمارے سامنے بات کریں ہم سے بات کریں اور پھر دیکھیے کس قدر جو ہے یہ قباثت ہے کس طرح کی یہ خوب سے بات نہیں ہے کہ جناب اوقاف جس میں الحمدللہ مساجد کی طرف سے ہماری درغین کے مزارات جہاں پر جو ہے ہمارے احباب بزرگاندین کے ماننے والے ان کے متددی ان کے متبشری ان مزارات پر جو نذرانے پیش کرتے ہیں وہ تو ان کے نزدیک سارے کے سارے حرام ہیں یہ غیر اللہ وہ تو غیر اللہ کا ہے وہ چڑھاوے پر اس آمدنی پر پل رہے ہیں وہ نظرانے جو وہ کھا رہے ہیں وہاں کی چادریں جو ہیں وہ ہرپ کر رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی اس قدر بے نعتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے جناب آپ اس طرح کی سبات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان دادوں میں کیا رکھا ہوا ذرا آپ ان سے پوچھیے کہ اس طرح کے ذرائع پر بیٹھ کر ایک اکثریت کے مقصد فکر کے حامل حضرات کے خلاف اس طرح کی جو بکواس کرنا جو ہے اس کو کب دے دیتا ہے یہ کیوں آ کر ایسا جو ہے کرتے ہیں کیوں اس طرح سے آ کر جس بات کو جو ہے لگاتے ہیں اور ہمارے جو ہمارے دائش کے بارے میں جو اس طرح کی جو ہے سامنے آ کر بات کریں اس طرح جیسے میں الحمدللہ یہاں پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں آئے بات کریں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 چیلنج کرتا ہوں آ کر اس موضوع پر آ کر یہاں جو ہے واٹر پمپ کے چوہا پر آ کر مجھ سے گفتگو کریں میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں بیٹھ کر جو ہے جناب اپنے گزروں میں بنگلوں میں اور جو ہے اپنے اپنے جو ہے آفیسروں کے جو ہے وہاں بیٹھ کے عبادت باتیں کر لیں یہ اور ہے لیکن سامنے آ کر کرنا کچھ اور میں آپ کو بتلاتا کہ اللہ کے محبوبوں کی کیا شان ہے میں آپ وسلم نے بدھسٹ امتوں کے حالات بیان کرتے فرمایا کہ ایک شخص بھری اسرائیل میں جس نے 99 قطل کیے ہوئے تھے جب 99 شکل کر چکا تو جناب اس کو پھر لاج کھولے کہ میں نے بہت برا کیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے کسی ارادے سے وہ گھر سے نکلا اور کسی اللہ کے بندے کو تلاش کرتے ہوئے کسی اللہ کے میں بندے کو کوئی ایسا ملے جو رہا حاصل کروں مجھے کوئی ذریعہ بتلائے مجھے کوئی راستہ بتلائے کہ میری توبہ قبول ہو جائے ایک بستی میں آتا ہے وہاں جو ہے جناب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس بستی میں ایک راہب ہے وہاں جو ہے وہ پہنچتا ہے اس سے کہتا ہے کہ جناب میں نے نام پہ قتل کر لیے ہیں کوئی میرے لیے توبہ کا راستہ ہے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو راہب جو کچھ دماغ رکھتا تھا اس نے کہا کہ اچھا ننانوے قتل تو کر چکا ہے اب تو تیرے لیے کوئی بخشش کی راہ نہیں ہے اب تیرے لیے کوئی جو ہے دریا نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تو جو ہے وہ بخشا جائے اس نے جب میرے سنا, سنا کہ راستہ ہی نہیں ہے تو چلو ننانوے ایک کم ہے کہ اس کو قتل کر دیا اور پوری سینچری مکمل کر لی اب اس کے بعد پھر یہاں سے نکلا تو پھر تم میں خیال پیدا ہوا یہ میں کب کیا کر بیٹھا میں تو توبہ کرنے کے لیے آیا تھا توبہ کا راستہ ڈھوٹ کرنے کے لیے آیا تھا یہ تو اور اس میں اضافہ ہو گیا پورے سو ہو گئے پھر جناب لوگوں سے ملا اور ٹائم لگا کہ جناب یہ مجھ سے جرم ہو گئے ہیں اس قدر میں جو ہے فداکار ہوں تو ہے کوئی ایسا کوئی راستہ جو میرے لیے جو ہے نجات کا بن سکے کسی نے بتلا کہ ہاں جہاں سے ایک اتنی مسافت کے خاصرے پر ایک بستی ہے اور وہاں پر ایک اللہ کے محبوب بندہ ہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہیں پر رہو اور وہاں تمہاری تمہارے لیے جو ہے نجات کا دریا جو ہے وہ تلاش کیا جا سکتا ہے اب جناب یہاں سے یہ چل اس ارادے سے جو ہے صلی اللہ کے محبوب بندے کے پاس پہنچ کر میرے جو ہے ان گناہوں کا دریا کوئی جو بن جائے راستے میں جناب بہت آزادی ہے انتقال ہو گیا اب جناب آزاد کے فرشتے بھی اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے جس کو عذاب دیا جائے گا رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے کی طرف نکلا تھا اللہ کے محبوب بندے کا مقام تلاش کر رہا تھا اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے تب یہ کہ اب یہ مقاصمت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں اب دیکھیے یہ سارے ذرائع ہیں یہ سارے وسیلے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کیا باعث ہے وہ چاہے تو ویسے وہ تو مالک ہے وہ تو قادر ہے لیکن یہ سب اخباب ہیں یہ سب جو ہے ہماری بخش کے سامان ہیں پڑھ رہا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے جو ہے زمین کو ناپو اور دیکھو کہ یہ جس جس میرے بندے کی طرف جا رہا تھا یہ اگر اس بندے کے قریب پہنچ چکا تھا تو پھر رحمت کے فرشتے لے کر جائیں اور اگر جو ہے یہ ابھی جو ہے اسے دور تھا تو پھر جو علاب کے فرشتے لے کر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو جو ہے میرے محبوب بندے کے قریب ہو جا تو سکر جا اور فرمایا اس حصے کو کہ جو ہے اس بندے سے دور تھا کہ اے زمین تو جو ہے اس طرف ہو جا فرشتوں نے جو اس زمین کو ناپا تو جب ناپتے ہیں اور اس کی پیمائش کرتے ہیں تو جناب یہ ایک یعنی جو ہے جتنا حصہ جو ہے اللہ کے محبوب بندے کی بستی کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرش کرتے ہیں کہ اللہ دیکھیے یہ تیرا بندہ جو ہے اس محبوب بندے کے قریب پہنچ چکا تھا اور جتنا حصہ اس نے طے کیا ہے وہ زیادہ حصہ ہے اور جو, جو دور ہے وہ وہ کم ہے لہٰذا ہم اس کے حقدار ہو گئے تو دیکھیے آپ کہ ننان سو قتل کرنے کے بعد یہ راستے میں وفاد پا جاتا ہے لیکن اللہ کے محبوب بندے کے بارگاہ میں پہنچنے کا تص کر کر یہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وسیلے سے اور اسی سبب سے اس کی مقصد فرما لیتا ہے تو یہ تو وہ ہم ہیں کہ جو آپ نے کبھی سنا کہ جو یہ سچویشن کبھی کسی مزار پر گیا جو ابھی مشیر بنا بیٹھا ہے جس کو مشیر بنا لیا ہے کبھی کسی مزار پر اس نے حاضری دی کر کہ کتنا بڑا ظلم ہے سب کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یہ تو وہ ہیں جن کے عقیدے تو وہ ہیں کہ جناب مکہ میں بیٹھ کر جن کے عقیدے پر یہ عمل کر رہے ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے جانے کو منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کی زیارت کے ارادے سے مدینہ جانا چاہے جا وہ بدت ہے وہ شرک ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں تو میں ارد کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ وہ لوگ, یہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے جناب ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں اور جب خود بیٹھتے یعنی سب تک سب کام کر لیتے صلاح السلام کے لیے کھڑا ہونے ان کے لیے ان کے نزدیک صرف لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ہے جناب وہاں کھڑے ہو کر وزیر اعلیٰ کے کھڑے ہو کر استعمال کرتے ہیں وہاں ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے جو ہے نظرانے وصول کرتے ہیں سب جو ہے غیر اللہ کا سب ہڑپ کرتے ہیں تو کیا ہے تو یہ دوگری پالیسی ہے یہ منافقت ہے یہ دوہری پالیسی ہے یہ جو ہے وہ ہے جو حدیث کے مطابق یہ دو یعنی جن کے دو رخ ہیں اور قرآن کی روح سے یہ مذہب زبین کا لا ہا الا ہا اُلا ان کا مقصد دنیا ہے یہ دنیا کے کتے ہیں اس طرح سے دنیا کو کما رہے ہیں اور مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں ایک طرف اتحاد اشتہار اتحاد, اتحاد. حلق جو ہے جناب خوش نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرف اس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجرو کرتے ہیں آپ ان کو سمجھے ان چہروں کو پہچانے اور ان سے دور رہیں ان کی گمراہی سے خود بھی بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں اور ان کے شر سے جو دور رہیں اسی میں ہمارے ایمانوں کا تحفظ ہے اور ہمارے عقائد کا تحفظ ہے باقر گوانے